پچھلی بار آپ نے نمک کا ذکر کیا تھا اس نمک کا نام اجینو موتو اور اس کے کھانے سے کیا کہتے ہیں کینسر ہوتا اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے چلیے اچھا یہ آپ نے اطلاع دی بہرحال ہم نے تو یہ نہیں پڑھا لیکن کسی تحقیق یہ ہوگی کہ اس نمک کو جو چائنا کا ہے جس کو اجینو موتو کہتے ہیں اس کے کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے ہم نے یہ تجویز تو آپ کو پہلے دی کہ ایسی چیزوں جسے حلال اور حرام میں شبہ پیدا ہو جائے ایسی چیزوں کے کھانوں سے کھانے سے پرہیز رہے